الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فیضمبلا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آت نمبر 49 میں بنی اسرائیل پر ہونے والے ایک اور انعام کا ذکر کیا لیکن اس انعام کے ذکر میں اس کے ذمن میں ان پر جو ایک تکلیف تھی ایک اذیت تھی فرون کی طرف سے اس کا ذکر کیا حضرت سعید الحوسف علیٰ نبینہ علیہ وسلام جب مصر کے حاکم تھے تو حضرت یعقوب علیہ سات السلام کے باقی سارے بچے اور رض یعقوب علیہ السلام خود بھی شام کی سکونت تر کر کے مصر آ گئے تھے تو یہاں آ کر حضرت یعقوب علیہ سات السلام کے بچے اتنے زیادہ ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا یہ سارے کے سارے انہیں کی اولاد میں سے تھے اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی مصر کا جو حاکم تھا وہ فرعون کہلاتا تھا اس فرعون کو یہ خطرہ لائق ہوا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میری حکومت کا تختہ الٹ دیں اور حکومت پر قبضہ کر جائیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے حکومتیں اپنی تخت کو اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے قتل و غارت پہ آ جاتی ہیں لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جو بھی تحریک اٹھتی ہے اسلام کے نام پر اسلام کے نام لیوا ہوتے ہیں ان پہ گولیاں تک چلائی جاتی ہیں بم تک برسائے جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے ان کو ہر طرح سے بدنام کیا جاتا ہے ان کو ذیل و رسوا کیا جاتا ہے الٹے الٹے نام رکھے جاتے ہیں ان کے کارٹون بنائے جاتے ہیں کارٹون شائع کیے جاتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہوتا ایسا یہی حال اس وقت ہوا اب بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرون کو اس وقت جو فرون تھا اسے کسی نے اس کا نام ولید تھا یا مصر تھا نام اس کا فرون تو اس کا لقب تھا نا جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر کہتے ہیں وقت کے فرون کو اس طرح کر کے وہاں پہ فرون کہتے تھے جی تو انہوں نے کسی نے کہا اسے کہ ان کی تعداد جو ہے میں نے اس نے پیشن گوئی کی کسی نے جو نجومی تھا اس وقت کیا ذلیل نئی نے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل بڑھ رہے ہیں نا یہاں ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ان قریب تیری حکومت کو ختم کر دیں گے تو پھر حکومت پر یہ غالب آ جائیں گے تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا تو ذہیل رسوا ہو جائے گا تیری قوم بھی تباہ ہو جائے گی اب یہ زمینی حقائق بھی یہی بتا رہے تھے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ اس کو پیشنگوئی کرنے والے نے بھی یہ بات کہہ دی اب فرعون کے ذہن میں جو بات آئی کہ ان کی تعداد کم کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ ان کے جو بچے پیدا ہونا ان بچوں کو مار دیا جائے لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے کیونکہ اس وقت بھی یہی نظام تھا کہ انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے مرد ہی آگے ہوتے تھے عورتیں نہیں ہوتی تھیں باہر عورتیں باہر نہیں ہوتی تھی اسلام کا مزاج بھی یہی ہے اللہ تبارک وطالع نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ مثال اسلام کو نبی بنا کے بھیجا کوئی عورت نبی نہیں ہوئی کیونکہ تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے مرد کا مردوں کے ساتھ تعلقی جی تو عورت جو ہے نا وہ ایسا کام نہیں کر سکتی کنہیں سے بجا ہے مسئلہ ہاں عورت یہ کام نہیں کر سکتی عورت جو ہے وہ پردے میں رہنے کے لیے ہے تو اس لیے اللہ تبارک وطالع نے کسی بھی عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا ٹھیک ہے جی تو مرد ہی صرف نبی بنتے رہے تو اس وقت بھی حالت یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے وہ تو یہ کام نہیں کر سکتی نہ انقلابی تحریکوں میں شامل ہو سکتی ہے آج تو خیر ویسے سکول پڑ گئی ہیں تو اس لیے مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں کندھ کے ساتھ کندہ بلکہ آگے جا چکی ہیں کافی وہ ایسی آگے گئی ہیں کہ وہ مرد جو ہے اس عورت کا شوہر عورت پارلیمنٹ میں جا کے شعر کی طرح دھاڑ رہی ہے بینچ کوٹ رہی ہے اور اس کا شوہر جو ہے بےچارہ فٹر میں دودھ بنا کے بچوں کو پلا رہا ہے ہاں جی وہ گھر میں جکڑا ہوا ہے وہ آر ایم بن کے گھر میں پڑا ہے وہ خدمت کر رہا ہے بچوں کی انہیں دودھ پلا رہا ہے کام کر رہا ہے گھر کے ان کی پوٹیاں صاف کر رہا ہے اور وہ ملکہ ترنم جو ہے وہ سر لگا کے پتہ کیا کیا کر کے وہاں پہ نوز بلّہ بیوی کسی کی ہے اور ویلنٹائن ڈے کے پھول کسی کو دے رہی ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فلور پہ کھڑی ہے اور وہ وہاں کھڑی ہو کہہ رہی ہے یہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے کہ میں یہاں تشریف رکھتی ہوں حالت جہاں یہ ہو تو اب تو خیر نعوذ باللہ منظال ہے کوئی بھی شعبہ انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ عورت کندے سے کندھے ملا کے نہ چل رہی ہو کسی بھی دفتر میں آپ چلے جائیں وہاں عورت ہے جی آپ کھانسی کی دوا لینے چلے جائیں عورت ہے بندہ پوچھے صرف عورتوں کو کھانسی لگتی ہے مردوں کو نہیں لگتی ہے جی اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ دوائی جو ہے انہوں نے دوائی اندر ڈالی ہوئی باہر تصویر لگائی ہوئی عورت کی بندے نے کس چیز کے ساتھ ٹھیک ہونا بھائی دوائی سے ٹھیک ہونا ہے یا باہر والی مائی سے ٹھیک ہونا ہے ایسے کوئی بھی حیا ہے اتنا معاشرے بھی گر جاتے ہیں بولے بتائیں یار یعنی کہ وہ فروئن بھی یہ سمجھتے تھے پاگل ضرور تھا لیکن یہ سمجھتا تھا کہ یہ انقلاب کی راہ میں انقلاب کے راستے میں عورتیں نہیں آتی یہ صرف مردوں کا کام ہے اس لیے اس نے کہا کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جائے اس نے ایک دو تین چار نہیں ستر ہزار بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا اس میں ہر ہر گھر میں تلاشی لیتے تھے جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا اور ساتھ نرسیں بھی ہوتی تھی دائیاں آپ تو مقدس لفظ کا مناسب ہی نہیں ہے تو نرسیں جو ہیں وہ جایا کرتی تھی جا کے عورتوں کو دیکھا کرتی تھی کہ عورت ان میں حاملہ تو نہیں ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا وہ جناب مہینے پوچھتی تھی کتنے مہینے کتنے دن رہ گئے پھر جا کے بچوں کو جناب پکڑ کے مار دیتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے تھے یہاں پہ اب بتائیں جی جیسے اس وقت فرون کو یہ خطرہ لائق ہوا کہ میری حکومت چھن جائے گی اسی طرح کر کے بالکل بالکل اسی طرح کی حالت یہاں پہ انگریز کو بھی پیش آئی فروغ تھا پاگل تھا اس نے پکڑ کے بچے قتل کیے انگریز بڑا دانا تھا اس نے بچے قتل نہیں کیے اس نے یہاں کالج بنایا کالج بنا کے اس نے ان کے زین بدلے اس نے کہا میں ماروں گا الزام آئے گا مجھ پر اس نے کہا میں زین بدلتا ہوں ان کے پھر انہی کے بندے انہی کو پھر گولیاں ماریں گے مسجد انہی کی ہوگی عاشق رسول گولی مارے ان کو ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا ایک آشق رسول ڈاکہ مارے گا دوسرا رسول آشق دے گا بتائیں جو آشق رسول رسول اللہ علیہ اسلام کے نام پر ختم نبوت کے نام پر اس کے دفاع کے لیے باہر آئے گا اس کو گولی مارنے والا بھی آشق رسول ہی ہوگا یہ اس نے ذہن بدلا کیسا ذہن بدلا اس نے قتل بھی نہیں کیا انگریز نے اور یہاں کام کیسا کر دیا ہے آج آپ یہاں کھڑے ہو گئے کوئی بات کر دیں انگریز کے خلاف آپ کوئی کھڑے ہو کے آپ کے مجموعے سے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے آپ انگریزوں کے بارے میں بڑی بدگمانے پھیلا رہے ہیں بھائی کیوں یار وہ تو چلا گیا دفع ہو گیا تو پھر یہ آخر یہ ذہنیت کہاں سے آئی یہاں کھڑے ہو کے ایک عالم دین جو ہے وہ ساٹھ سال قرآن پڑھے بھی قرآن سمجھے بھی قرآن سمجھائے بھی امت کو اسے کھڑا ہو کے ایک لڑکا وہ کہے جی انگریز جو قرآن سمجھے وہ تو آپ بھی نہیں سمجھے تو یہ ذلت نہیں ہے اور کیا ہے تو یہ ذہن بدلا نہیں بدلا اس نے وہ حضرت سید اکبر علی عبادی رحمہ اللہ بہت بڑے بندے تھے بہت بڑے شاعر تھے وہ انگریزوں کے بڑے خلاف تھے اور سر سید کے بھی بڑے دشمن تھے آپ اور اس کے دشمن صرف اسی لیے تھے کہ اس نے حضور کی امت کو برباد کیا آکل ستمام کی امت کو اس نے دین سے ہٹا کر کے اس طرف لگایا ہزاروں مدارس سے یار صرف ایک لاکھ مدرسہ بنگال میں تھا صرف بنگال میں تھا سارے مدارس بند کر دیے لیں. سارے مدارس بند کر دیے لیں. چار ہزار مدرسے صرف دہلی کے ارد گرد تھے سارے مدارس بند کر دیے لیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ ہلا کیا کہ مسجدوں کے اندر سکول کھولیں جی مسجد کے اندر سکول کھولا ماسٹر کی تنخواہ تیس ہزار رکھی جو وہاں قرآن پڑھاتا تھا اس کی تنخواہ اڑائی سو کل اڑائی سو بتائیں دلیل کیا انہوں نے نہیں کیا اور ہمارے مولوی بیچارے وہ بھی جا کے لگتے گئے اڑھائی سو پہ کیا خیال ہے وہ انگریز کی تعلیم اتنے اتنی خدمت دے تیس ہزار روپے دے آج تو خیر زیادہ ہو گیا ہے جو رسول اللہ علیہ کا دین پڑھ کے عالم میں اس کی اڑائی سو تنخواہ بھائی انہوں نے یہ نظام اسی لیے رکھا تاکہ دین پڑھنے کی طرف آئے ہی نا بچے جب دیکھیں گے یار ہمارا ماسٹر جو انگریزی پڑھاتا ہے ہمیں انگریز کی پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ اتنی ہے تیس ہزار ہے اب تو خیر زیادہ ہو گئی ہے تو جو قرآن پڑھاتا ہے ہمیں یہاں بیٹھ کے دین پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ اڑھائی ہے بتائیں کوئی بچہ عالم بننے کی سوچے گا وہ کو جائے گا اس طرف شروع سے بھی نے دماغ خراب کیا ہے وہ سید اکبر الہ آبادی رحمہ نے بڑی بات کی آپ فرماتے ہیں یو قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا انگریز یو قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی اس نے کہا فرون جو ہے وہ کالج بنا دیتا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے بندے بھی فروئن فرون کرتے ہیں انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لینا تھا انہوں نے بھی پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا نام نہیں لینا تھا انہوں نے بھی پھر دین کے غلبے کی بات نہیں کرنی تھی انہوں نے بھی پھر وہی کہنا تھا کہ آپ پھرون دیکھیں یار کیسا اس کی بلڈنگیں دیکھیں اس کے مکانات دیکھیں اس کی ترقی دیکھیں اس کا نظام دیکھیں اس کے باغات کو دیکھیں کیسا وہ موس علیہ السلام کے پاس ہے کیا آخر جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مو علیہ السلام کی برکت سے آزادی کی ایک روح پھونکی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک جذبہ انہیں دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے پیچھے چلنا ہے ان کے پیچھے نہیں چلنا اگر وہ نظام یہ لے آتا جو انگریز یہاں لایا ہے تو ان کا بھی بیٹا گھر کو جاتا, جاتا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہوں فرون جو ہے نا وہ اس نے سیدھے لوگ قتل کیے انگریز نے ایسے نہیں کیا انگریز بڑا ارار ہے اس نے کیا کیا اس نے کالج بنائے کالج بنا کر کے اس نے وہاں پہ لڑکیوں کو لڑکوں کو تعلیم دی کسی کی میڈیکل کی پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو ڈرایا جس کبھی بچے جس خاتون کا حمل ہو ہر مہینے چیک اپ کرائے نہیں تو توبہ توبہ, توبہ بچے مرنے کا خطرہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بتائیں یار پہلی خبر تھی پرانی جو اما ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں آٹھ آٹھ, آٹھ دس دس بچے مجالا کبھی کسی کو دکھانے گئی ہوں ہے یا نہیں ایسا لیکن آج نوبت کہاں پہنچی جیسے خاتون کو حمل ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ وہ بیچاری خاتون دوائیاں کھا کھا کے اب حالت یہ ہوئی کہ کہا کے کہ یہ دوائی کھانا ضروری ہے نہیں تو آپ کو بڑا پریشن کروانا پڑے گا اچھا جب وقت آیا بچے کی پیدائش کا پھر انہوں نے زبردستی اس مئی کا بڑا آپریشن کر دیا کس لیے صرف پیسوں کے لیے ایک ڈاکٹر نے بتایا کے آپ کو دے دیتے بچے تبدیل کروا لیں آپ اتنے چاہیں بتائیں یہ کون کر رہا ہے یہ اسی انگریز کی فیکٹری کے تیار کردہ اب بتائیں انہوں نے پہلے کیا کیا محکمہ بہبود آبادی منصوبہ بندی نکالی ہر ہر علاقے میں جا پہنچے یہ کتابیں چھاپ کے بچے دو ہی اچھے کیوں؟, کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو کنٹرول کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے اور پھر نے جو کیا تھا یہ کون سے کم نکلے اوپر سے انہیں کرائے کے مولوی بھی مل گئے جو اپنے آپ کو محدث حد قرآن کی کیا جاتے تھے انہوں نے بھی یہی کیا یار میرے اکلام کا فرمان کیا ہے آکل میں ایک عورت او خوبصورت ہو سفید رنگ کی ہو اور بچے جننے والی نہ ہو, ہو میں کہ میں پسند کروں گا اسے جو کالے رنگ کی اور بچے جڑنے والی ہو یہ حضور کا فرمان ہے اور آکل سامنے میں بچے زیادہ جنو تم میں تاکہ کیا مت بار میں کھڑا ہو فخر کروں گا قتل نہ کرو ان کی روٹی بھی ہم دیں گے آپ کو بھی روٹی ہم دیں گے بتائیں جی جہاں خالق اور مالک اتنا بڑا فرماد اچھا جی انہوں نے ہسپتالوں میں جا کر یہ حرکت کی یہ انہوں نے بچوں کو خواتین کے جناب بڑے اپریشن کر دیے اب دو اپریشن ہوئے تو بتائیں جی تیسرا بچہ ہی نہیں پھر بچہ تو نہیں ضائع کر دیتے ہیں آپ کو جو اپریشن کرانا پڑے گا بتائیں جی ان کی روٹی چلی نہیں چلی, چلی, چلی اچھا, چلی پھر, چلی اچھا چلی پھر اس طرح کر کے انہوں نے مزید مارنے کی کوشش کی تو پولو کے قطرے شروع کر دیے آپ کو نہیں پتا خدا کے بندور رسول اللہ سلام کے غلاموں آپ کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں آج ہم بیٹھے یہاں پولیو کے قطرے پلاتے ہیں یار انگریز ہمارا اتنا بڑا دشمن ہو امریکہ یہ امریکہ سے پولیو کے قطرے آتے ہیں ہیں جی آپ اور میں شوگر کے مریض ہیں یوروک کے مریض ہیں اتنی بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں اور نامورات کے بچے یہاں کے ڈاکٹر ہمیں مفت میں گولی پیناڈول نہیں دیتے ہیں وہ انگریز ہمارا اتنا خیر رکھا کہ ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہا ہے آخر کبھی ہم نے سوچا ہے باپ مر رہا ہو دوائی کے پیسے نہ ہوں کبھی پولیس نہیں آئے گی آپ کو پستول رکھ کے آپ کی گردن پہ بھی گولی کھاؤ جلدی کرو کبھی آتے دی ہیں دی لیکن پولو قطر نہ پیے آگے غلام پلانے کے لیے کھڑی ہوتی ہے گھر سے کہیں سے گنا کی جواب آئے سے ہی فوراً اٹھا کے لے جاتے ہیں آگے ہی پولیس چلے چلے یار دنیا جہان میں کون سی ایسی دوائی ہے جو پستول پر پلائی جاتی ہو بندوق کی نوک پہ دوائی پلائی جاتی ہے بتائیں بندوق کی نوک پہ تو روٹی بھی نہیں دیتے بلکہ بندوق کی نوک سے نوک پر روٹی چھینتے ہیں لوگوں سے آخر علیم کی امت کا جینا دو بار کر دیا انہوں نے آخری ہماری قوم کو سمجھ کب آئے گی جس کو بھی دیکھو وہ بیچارہ بھولے, بھولے بن کے لگے ہوئے یار. امام علیہ سنت امام اللہ عرشا پرماتے تھے ماتے خدا کے بندو تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھولی بھیڑے ہو تمہیں نہیں پتا چلتا ہم کس جانب جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ پولو قطرے آپ کو میں حقیقت کیا رہا ہوں باول پور کا ڈاکٹر ہے یا باقی سب کو چھوڑیں میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں باول پور کا ڈاکٹر ہے اس نے کہا کہ اس کے اندر ایسے ہیں اور اس نے تو اگلی بات بھی کی آپ کے سامنے کہوں تو ہو سکتا ہے کسی کو الٹی آ جائے یہاں یہ اس قطر میں کیا چیز ڈالی جاتی ہے اس کا اصل اس کی جو ریسیپی ہے نا وہ کیا ہے کام میں بتاؤں گا جس نے پوچھا مجھ سے پوچھے اس نے کہا ہے اس نے کہا یہ لوگوں کو نامرد کرنے کے لیے پلا رہے ہیں مرد کرنے کے لیے پلا رہے ہیں بندر کے وہ تو آدھی بات نکل گئی کہ یہ جو قطرے پلا رہے ہیں نا پولو کے یہ مرد کرنے کے لیے پلا رہے ہیں لوگوں کو تاکہ نہیں کے بچے ہی پیدا نہ ہوں ہو کس کس بہانے سے ہمیں ہماری امت کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں کس کس طریقے سے وہ جناب خراب کر رہے ہیں آپ کے سفر بند کر دیے جاتے ہیں اچھا پولو کہتے اب چھوٹی عمر میں اس کو امکان ہوتا ہے پولیو ہونے کا بڑی عمر میں پولیو کا امکان نہیں ہوتا اس لیے بڑی عمر میں نہیں پلاتے ہم جناب مدینہ شریف گئے جناب وہاں اتنا بڑا سور جتنا بندہ کھڑا تھا کالا دھو ہفشی ویسے جیسے بٹی بٹی سے نکلا ہوتا تازہ تازہ وہ ذلیل جناب ایسے پڑھنے کیا میں جا رہا ایک ہاتھ سے اس نے مجھے روک لیا اس طرح کر کے میں نے کہا اللہ خیر میری توجہ نہیں تھی میں نے یہ کیا پڑی ہے میں نے دیکھا تو ایک دم میں بھی ہل گیا میں نے کہا یار جی اس نے فوراً منہ جیسے چھوٹے بچے کا نہیں منہ ایسے جناب میں نے اسی منہ کو بند کیا میں نے جگہ ہاتھ جگہ تھی جا کے نے یعنی بارگاہ میں بھی جا رہے بھی یہ کیا انداز ہے خیر ایک ہی بار ہوئے بعد میں نہیں ہوا ہو سکتا انہوں نے بند کر دیا ہو سکتا ہے جب انہیں خطرہ ہوتا کہ پولیو آ رہا ہے پاکستان سے اس کو پلانا شروع کر دیتے ہیں بعد میں بند کر دیتے ہیں عجیب یہ احمق نہیں ہیں پاگل نہیں ہیں یہ یار ہیں ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے تو کہا کہ فرعون جو ہے نا وہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی اس نے کالج بنا دیا بھائی آپ جو ہے وہ جہاں بھی چلے جائیں ان کے شعبے میں آپ سمجھے لٹ گئے آپ کا گھر تباہ آپ کا گھر برباد آپ جناب چلے جائیں وکیلوں کے ہاتھیں چڑھ جائیں آپ کا کچھ نہیں بچتا ہے یعنی شام سے پہلے پہلے آپ کو پوری پراپرٹی واپس لے کے دینے کے دعوے آپ کو شام سے پہلے پہلے بچہ پیدا کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑانے کے دعوے ہے جی پھر آپ جائیں جی آپ بھگتتے رہے ایک بابا بیچارہ آتا تھا میرے پاس پیچھے مسئلہ میں انتہائی بوڑھا بے اس کی کمر چھپ گئی تھی غم کی وجہ سے اس کے بیٹے قتل ہوئے تھے اس کی جدادوں پہ قبضہ کر دیا تھا ان کے دشمنوں نے. دشمنوں نے وہ جناب کیس لڑ رہا تھا کہاں سے آتا تھا رحیم کہ میں تو اتنے عرصے سے گھر ہی یہی لے دیا کرائے پہ لاہور میں صرف اس لیے کہ میں یہاں آتا ہوں پیشے بھگتنے کے لیے تو کہتا جی میں یہاں آ کے کئی کئی دن تک پڑا رہتا ہوں آپ فلاں دن آ جائیں فلاں دن آ جائیں فلاں دن آ جائیں اس نے مجھے تصویر دکھائی اپنی جوانی کی اس نے کہا بچے میں اس طرح ہوتا تھا اور میرے بچے جو ہیں وہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے سارے بابے کو اتنی زلالت اٹھانی پڑنی تھی اور مجھے یقین ہے کہ بابے کا کچھ نہیں بننے والا ہو سکتا ہے ممکن ہے بابا دنیا سے گزر ہی گیا یہ حال ہو جہاں وہ بابے کی قوت سماعت بھی ختم ہو گئی تھی بابے نے مشین رکھی ہوئی تھی کو بات کرتے بابا بیچارہ جیب سے نکالتا اسے کان میں لگاتا پھر جا کے وہ بات سنتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں میں وہ کسی اور کے پاس نہیں بیٹھتا تھا میرے پاس ہی آ کے بیٹھتا تھا کبھی کبھی بیچارہ باتیں سناتا تھا مجھے یہ ایک بابا نہیں ہے یہاں ہزاروں بابے ہیں ہاں ہزاروں بوڑھے ہزاروں خواتین بیچاری وہ جناب ان کے چکر لگا رہی ہیں روزانہ بلا کے مہینے میں دو دو, دو مرتبہ بلا لیتے ہیں بےچارے اتنے دور دراز سکڑوں مل کے سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں آگے سے کہتے ہیں جاج صاحب کو کھنگ لگی ہوئی ہے وہ نہیں آیا آج اگلی پیشی مل گئی اگلی پیشی مل گئی یار بتاؤ یہ ظلم نہیں ہے اور کی ہمت کے ساتھ اور ہماری قوم ہے وہ بدلنے کا نام نہیں لیتی اصل میں جو غلامی پہ رضاب مند ہو جائے نا ان کا حال پھر یہی ہوتا ہے جو غلامی پر رضا مند ہو اس کی سزا پھر یہی بنتی ہے کہ وہ زلیلی ہوتا رہے وہ کبھی بھی اپنے سر نہیں اٹھا سکتا پھر دیکھیں جی رب تبارک و نے ارشاہ فرمایا اس نے کیا کیا جی فیرون نے اللہ تعالی نے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنَا لِفِرْعَونَ میں ہم نے تمہیں نجات دی فیرونیوں سے یسو مونکم سو العذاب میں کہ وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتے تھے بہت بری تکلیف دیتے تھے وہ کیا تھی تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے ذبح کر دیتے تھے چھریوں کے ساتھ اللہڑیوں کے ساتھ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے دیکھیں جی آج کسی بندے پر آ پڑے نا اس کو پتہ چلے کہ گھر میں جناب بدکار آ گئے ہیں جیسے پاکستان بنا تھا تو اس وقت آل اسلام کی خواتین جو ہیں نوجوان لڑکیاں باپ خود زہر کی پوڑیاں دے کے بیٹیوں کو روانہ کرتے تھے بچے کہیں ہندو سکھ تم پر آ پڑنے عزت لوٹنے کا خطرہ ہو تو پھر تم نے یہ گولی کھا لینی ہے پوڑی زہر کی پی لینی ہے کہ ہندو کو اپنی عزت پر قدرت نہیں دینی کسی سکھ کو اپنی عزت پر قدرت نہیں دینی ہوا یا ایسا نہیں ہوا یا اپنی جانیں تک دی ہیں بچیوں نے اور دریا میں دریا میں چھلانگیں لگائی ہیں دریا جیلم تک میں اتنی سینکڑوں ہماری بہنوں نے اپنی عزت قتل کر دیا جائے اور ان کے بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے کتنی بڑی توہین والی بات ہے لوگ قتل ہوتے رہے بچے پیدا ہوتے رہے شہید ہوتے رہے دنیا سے رخصت ہوتے رہے جاتے رہے دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں پھر حضرت موصل و کو پیدا کیا ہاں جی حضرت موس علی السلام کھڑے ہوئے یہ دیکھیں جی دیکھیں یہاں پہ موس علی السلام کو دو کام سونپے گئے تھے پہلا کام کیا تھا پہلا کام تھا ربطع کی توحید کا ڈنکا بجانا اور دوسرا کام یہ تھا کہ موس علی السلام کی قوم جو غلام تھی فرعون کی انہیں آزادی دلوانا اسے ثابت کیا ہوا جب نبی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ظالم سے اپنی قوم کو آزادی دلوائے تو نبی کا جو غلام عالم ہے اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ان سے, بڑیروں سے، ان بھی سارے نواب بیٹھے ہیں ان سے آزادی دلوائیں ان لوگوں کے اندر یہ روپ پھونکے جناب تم تم غلام نہیں پیدا ہوئے تم آزاد پیدا ہوئے ہو تم کیوں پڑے ہوئے ان کے پیچھے کیوں نعرے لگا رہے ہو ہماری بھی قوم ایسی بدھ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے نام کے نعرے لگائے اچھا جی اب رب تبارک وتعالیٰ نے کیا کیا جی دیکھیں فرمایا کہ وفیذالکم بلاء من ربکم عظیم فرمایا کہ اس میں یعنی تمہارے بچے قتل ہوں اور بیٹیاں تمہاری رکھ لی جائیں ان کو اپنے خدمت پر لگائیں اپنے گھروں میں غلام بنا کے رکھیں لونڈیاں بنا کے رکھیں میں کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی ازمائش تھی بڑی ازمائش سے تم دوچار ہوئے ہو بتائیں جی جس قوم کے 17000 بچے قتل ہو جائیں ہیں صرف بچے قتل ہونا یہ چھوٹی بات ہے ان کی بیٹیوں کو زندگی گزارنا کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ آج بھی کچھ کم نہیں ہو رہا غلامی جو صورت آج ہے نا وہ اس بڑی وہ اندراک ہے کرمناک ہے وہ یہاں پہ جج میں جج کے گھر میں کام کرنے والی بچی جو ہے بےچاری اس کو جناب لٹکا دیا جاتا ہے دودھ گرم نہ ہونے پر بچیوں کو مار دیا جاتا ہے اور یہی جناب کمینے لوگ باہر نکل کے احتجاج کر رہے ہو تنجیے اسلام دبا رہا ہے اسلام دبا رہا یا تمہارے جیسے کالے بھیڑیے دبار ہیں یا تمہارے جیسے ذلیل لوگ جو ہیں بچوں کا استحصال کر رہے ہیں بچوں کا استحصال کر رہے ہیں غریب بیٹیوں کو تم اپنے گھروں میں جناب کام کے لیے لگا کے کام کروا کروا کے ان سے بعد میں جناب ان کو جناب ان کی تنخواہیں بھی نہ دو ان کی خدمت بھی نہ دو اور نعوذ باللہ من ذالک منہ کالے تک تم ان سے کرو ان کے ساتھ بدکاریاں کرو سارا کچھ تم کرتے رہو یہ کوئی فرون کے دور سے ظلم کی کم مثال ہے یار بتائیں دیکھے جی رفت بارک نے شاہ فرمایا یہ ایک اور انعام کا ذکر ہوا رب تعالی نے فرمایا پچھلی تو ازمائش ہی تھی اللہ تعالی نے فرمایا و اذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون فرمایا کہ اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یہ ذہن میرے رات کے وقت غزت موسی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے جب دریا کے کنارے پہنچے عین دریا کے کنارے پہنچے پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں پہنچیں فرعون اور اس کی فوجیں پہنچ اب ہوا یہ کہ جب کنارے پر پہنچے حضرت موس علیہ السلام کو کہنے لگے اندرکن ہم تو پکڑے گئے ہیں حضرت موس علیہ السلام رب کے پیغمبر تھے آپ نے پتا کیا کبھی بھی نہیں ان میں ربی اللّا. میرے ساتھ میرا رب ہے اللّا. سیادین کو راہ دے گا ہمیں را دے گا میں تو ہوا کیا جی پھر رب تبارک وطال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ اپنا اسہ مارونا مجدے والا اسہ مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہیں دو نہیں بارہ راستے بن گئے اور پانی کی دیواریں پانی کی سڑکیں بن گئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اب موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بنی اسرائیل کا آخری بندہ دریا کے آخر کنارے پر پہنچا اور ادھر فرونی کا آخری بندہ بھی دریا میں داخل ہو گیا ٹھیک ہے نا جی انہوں نے دیکھا راستے بالکل بنے ہوئے ہیں نیو موٹروے ہے یہاں کس نے جناب نہ نہ بھی نہیں ہوگا ہمارے سارے فرونی بھی داخل ہو گئے حضرت السلام کا آخری بندہ اس نے پاؤں اٹھا کے باہر رکھا ادھر ان کے آخری بندہ نے پاؤں باہر سے اٹھا کے اندر رکھا اللہ اتبار نے دریا کو فرمایا لے بھی تو مل جا دریا مل گیا دریاں مل گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک مائی, مائی وہ کہنے لگی اس نے مجھ سے چرخہ کتوایا تھا فیرون کے نہیں اس نے تو میرے تو پیسے دینے تھے اس نے یہ تو مر گیا نامراد وہ کیسے لوں گی اسے وہ بڑی امہ دینا اسے اپنے دکھتا اسے خوش ہونا چاہیے تھا مر گیا مردود چلو بیڑا غرق وہ زلیل کا اسے اپنی فکر لائک ہوئی ادھر فیرون جو ہے فیرون اب ہوا یہ کہ فرون جو ہے نا وہ کوئی بھی بندہ بڑا مر جائے نا اس طرح کا بندہ مر جائے تو لوگوں کو جلدی یقین بھی نہیں آتا یہ بھوٹو کے خلاف جب فیصلہ آیا نا تو اس وقت سبھی نے کہا انہوں نے کہا بھوٹو کو, کو کوئی نہیں پکڑ سکتا ڈون سے سارے ڈرتے ہیں اچھا بھٹو کو نہیں پکڑ سکتا بھٹو پکڑا گیا انہوں نے کہا جی اپیل ہو جائے گی اپیل بھی باہر سے کہیں نہ کہیں سے فرمان آ جائے گا بھٹو کو لٹکا دیا گیا انہوں نے کہا جی اب لوگوں نے نہیں بھٹو مرے نہیں وہ آج تک کہتے ہیں بھٹو ہر گھر میں پڑا ہوا ہے اللہ خیر ہی کرے بھائی ہے اس کا نواسا ہرے کو کہتے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا کون خوش ہو کہتی ہے ہاں نکلے گا او بے شرمو حیا کرو یہ گندی بات ہے تمہارے گھر سے بوٹو کیوں نکلے منہ کالا کر کے نکلے گا پھر قابو آؤ گے بدتمیزی ہے اچھا کوئی بندہ مر جائے تو لوگ یقین بھی نہیں کرتے ہے یا نہیں پھر بھی مر گیا نا وہ بیچارے اتنے ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے لوگ اسرائیلی انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مر گئے جی ایک مائی صاحبہ جو ہے وہ جس کے پیسے تھے چرخے کے اسمائی صاحبہ جہاں پانی بھرنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو فیرون کی داڑی اس کے ہاتھ میں آئی فیرون اتنا بڑا کمینہ تھا پورا یعنی کہ حاکم تھا اس کے باوجود داڑی تھی اس کے موں پہ اور داڑی اس کی ایسی نہیں تھی ہم جیسے غریبوں والی ہمارا تو رنگ بھی پورا نہیں ہوتا بھئی کہ نہیں تو وہ اس کی داڑی تھی نا اس کی داڑی کے ایک بال میں موتی جڑے ہوئے تھے ہاں میر بندہ تھا مخال تھوڑا اپنے آپ کو رب تھا وہ تو عوام میں فرق ہی نہ تو ایک ایک یہ بال میں موتی جڑے پوری داڑھی میں وہ مائی جو پانی بھرنے لگی تو اس کی داڑھی نہ اس کی ہاتھ چڑھ گئی مائی کے میری تو مزدوری پہنچی جی ہے جی اس مائی نے پھر جناب اس کے پاس جو بھی تھا ترانتی تھی چھری تھی اس نے پھر ان کی داڑھی کاٹ لی داڑی کاٹی ادھر لت بارک وطال نے پانی کو حکم دیا فرون کو باہر نکال دیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا انہیں تب یقین ہوا کہ بھٹو مر گیا ہے لیکن انہیں آج مطلب یہ کہ بھٹو ویسے نام لے دیا اس کا یعنی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ فرون مر گیا آج لیکن ہماری قوم ہے کہ ہماری قوم کو آج تک یقین نہیں ہوا اور اس کا نوازا کھڑا ہو کے پہلی بات یہی کہتا ہے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا قوم کہتی بالکل نکلے گا پڑا ہوا ہے ہمارے گھر میں یار خدا کا نام لے یار کچھ تو ماننے کی طرف آ جائے مان جائے وہ مر گیا بےچارا हैं? اگر وہ ایمان پہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دعوی کرتا ہے جو بھی بندہ حضور کا غلام کلمہ پڑھتے ہوئے گیا ہے نا دنیا سے ایمان پہ گیا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک تعالیٰ کی بخش فرمائے ہاں ویسے لبرل سیکولر ہوتے, ہوتے دلستان وہ وہی وہ ہوتے ہیں بہرحال اللہ تبارک وہ تارن عرشا فرمایا جی دیکھیں واحد فرق نہ جب تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا ف انجے نا کم تمہیں نجاد دی وہ اغرتنا اعلی فراؤنا ان تم تنظرون فراؤن کو اس کے ماننے والوں کو اس کے فوجیوں کو اس کی پولیس کو سب کو ہم نے غر کر دیا وہ ان تم تنظرون اور تم سب دیکھ رہے تھے تم سب دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ہم نے اس لیے کیا تاکہ آج تم بھی ذرا جاتے ہوئے مصر سے کھڑے ہو کر ذرا نظارہ کرو کہ رب کا اور رب کے نبی کا اور نبیوں کی اولاد کا دشمن اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ جی بتائیں, بتائیں, بتائیں, بتائیں کیسا انجام ہوا فروغ فیر فیر کا اور فرونیوں کا اور اس کے لشکر کا اور اس کی جماعت کا سب کا سارے کے سارے غرق سارے ہوئے, ہوئے اللہ و تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق تھا